اور اگر تم انہین را کی طرف بلاؤ تو ناسی اور تو انہیں دیکھے کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہ سوچتا